ہے قوم مقصود ہے قوم محبوب ہے کبھی وہ آئیڈیالزم وطن کی شکل میں ہے کبھی وہ شہنشاہ ہیرو ہیٹو دیوتا بنا بیٹھا ہے دیوتا کی خوشبو کے لیے کر رہے ہیں کبھی وہ سوشلزم کے لیے کر رہے ہیں پورے پورے خاندان جو ہے ان کے کولو کے اندر پلوا دیا جا رہے ہیں لیکن آدمی کھڑا ہے اس کے اندر استقامت ہے وہ کر رہا ہے اپنے خیال میں وہ نوع انسانی کی بھلائی کے لیے کوشاں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کا سب سے امپورٹنٹ جو ہے موٹو یہ پرزرویشن آف دی سیلف نہیں ہے ورنہ وہ کیسے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا کسی مقصد کے لیے نسم العین کے لیے پریزرویشن آف دی اسپیشیز نہیں ہے ورنہ کیسے انسان اپنے سامنے اپنے بچوں کو اور اپنے اہل و عیال کو کولوؤں کے اندر پلوا دیتا دیکھتا ہوا یہ سب کچھ کیا ہے سکرات نے زہر کا پیالہ پی لیا ہے تو پریزرویشن آف دی سیلف جو ہے اس معلوم ہوا اس سے بلند تر کوئی شہ ہے کوئی انسان کے اندر تو معلوم ہوا کہ اصل شہ ہے نسم کوئی آئیڈیل کوئی آدرش کوئی مطلوب کوئی مقصود کوئی انسان کا محبوب ہو یہ ہے تیسرا لیول جو میں نے بیان کیا اب ایک بڑی اونچی چھلانگ لگانی پڑے گی جیسا کہ میں اس سے پہلے اقسام شرک کے ضمن میں بھی اور سورہ لکمان کے دوسرے رکو کے ضمن میں جو توحید تک رسائی ہوتی ہے انسان کی کہ یہ تمام سلسلہ اسباب جو ہے ایک دم انسان چھلانگ لگاتا ہے کہ مسبب الاسباب ہے کوئی ایک جس کے ہاتھ میں ہے یہ سارا سلسلہ اسباب سباب چل رہی ہیں سورج کی حرارت سے اور تمازت سے پانی کے بخارات بن رہے ہیں سورج کی حرارت سے اور تمازت سے بارش برس رہی ہے فصلیں پک رہی ہیں سورج کی تمازت سے سورج دیوتا ہے ہاتھ جوڑ دیے سورج کے سامنے ڈنڈوت ہو رہی ہے سورج کو سجدہ کیا جا رہا ہے ہمارا پورا وجود جو ہے اس پلینٹ کا پر ساری زندگی کا پورا کا پورا نظام اس سورج کے ساتھ وابستہ تو کیوں نہ سر جھکاؤں اس کے سامنے کیوں نہ اسے سجدہ بس اس کے بعد ایک چھلانگ یعنی یہ باتیں ساری صحیح ہیں آج بھی سائنس بھی بتا رہی ہے سورج کی تمازت ہی سے سب کچھ ہو رہا ہے سورج کی تمازت ہے یہ سولر انرجی جو ہے یہی تو سورس ہے ساری انرجی کی آپ لکڑی جلا رہے ہیں آگ بنا رہے ہیں وہ لکڑی میں کہاں سے آ گئی وہ انرجی وہ سولر انرجی ہے جو فوٹو سنتھس کے اس پروسیس کے تحت ان درختوں کے پتوں کے ذریعے سے وہ سولر انرجی جو ہے جذب ہوئی ہے اور وہ لکڑیوں کے اندر ہے جنہیں آپ جلا کر آگ بنا دیتے ہیں. تو لیکن ایک چھلانگ ہے اس کے بعد یہ تمام سلسلہ اسباب لیکن ایک مصبول اسباب الحمدللہ رب العالمین کل حمد کل شکر کل سے پاس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یہی چھلانگ یہاں لگانی ہوگی اپنی ذات سے بلنتر قوم وطن قوم اور وطن سے بلنتر انسانیت نظریات ازم لیکن سب سے اعلی اللہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ یہ چھلانگ انسان لگا لے تو اس بلندی پر پہنچ گیا اب صرف انسانی محبت نہیں ہوگی آج کے دور میں بڑے ریلیونٹ ہیں باتیں جو میں اس وت کر رہا ہوں آج ماحولیات پر گفتگو ہو رہی ہے ٹی وی پر دیکھے ریڈیو پر کے اخبارات میں دیکھے کانفرنسیں ہو رہی ہیں یہ پودے جو ہیں یہ بھی ہمارے لیے ہمارے پلانٹ کے اوپر ہمارے وجود کے لیے یہ جنگلات اس ماحول کو اس طریقے سے رکھنا یہ تو سب آرگینک ہول ہے یہ پوری حیات جو ہے در حقیقت ان تمام چیزوں کا سم ٹوٹل ہے جس کے نتیجے میں یہ اس پلینٹ کے اوپر یہ زندگی اور یہ نظام چل رہا ہے معلوم ہے صرف انسانوں سے محبت نہیں حیوانوں سے محبت صرف حیوانوں سے محبت نہیں درختوں سے محبت یہ جب کیفیت ہوگی کیوں اس لیے کہ میں یہ آپ کو سنا چکا ہوں کسی اور درس میں الخلق کو اللہ تمام مخلوقات اللہ کے کنبے کے مالند ہیں جب اللہ سے محبت ہو گئی اللہ محبوب ہو گیا اللہ مطلوب ہو گیا اللہ مقصود ہو گیا باقی کوئی چیز مقصود کے درجے میں نہ رہے باقی چیزیں استعمال کرو پانی پیو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے آگ سے اپنی چیزیں پکاؤ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے یہ کھاؤ کلبن ہر زینت اللہ التی اخرجالیہ باد ہی وہ تیے بات ان سے کہیے اے نبی کس نے حرام کیا ان چیزوں کو جو اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے جو زینت کی چیزیں ہیں اور جو طیبات ہیں جو کھانے کے لیے پیدا کی کس نے حرام کیے یہ تمہارے لیے بنائی سخر شمس والبر تمہاری یہ سورج اور چاند کو بھی تمہاری خدمت کے اندر لگا دیا ہے تمہاری ضروریات کے بحم رسانی میں لگا ان سب کو استعمال کرو استعمال کرو کسی کو مقصود نہ بنا لینا حقوق ادا کرو لیکن کسی کو مطلوب نہ بنا لینا اولاد بھی کہیں مطلوب نہ بن جائے والدین بھی کہیں مطلوب نہ بن جائے قوم بھی کہیں مطلوب نہ بن جائے نوع انسانی بھی کہیں مطلوب نہ بن جائے مطلوب صرف اللہ یہ ہے وہ بلند, بلند ترین نصب العین یہ ہے آلہ ترین آدرش اسی کو کہا ہے علامہ اقبال نے یسدام کمندا ور ہمت مردانہ میں نے چونکہ کمند کی مثال دی تھی پچھلی نشست میں آپ کو کمند اونچی پھینکنی ہوتی ہے نا نگاہیں الجھ نہیں جانی چاہیے گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں یہ سارے توہمات ہیں اس سے محبت اس سے محبت اس کو چاہ رہے ہیں اس کے پیچھے ہلکان ہو رہے ہیں اس کے حصول کے لئے کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں یہ سارا شراب ہے گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود یہ چیر جائے گی دل وجود کب جبکہ آپ کا مطلوبہ مخصوص رف اللہ ہو جائے اور جہاں کہیں اللہ سے نیچے کہیں نگاہ اٹک گئی یہ ہے وہ مضمون جو آیا ہے سورت البقرہ میں اس مضمون کا مسنا قرآن مجید میں یہ سورہ بقرہ کی یہ آئے من نام سے میتون اللہ انداز کا حب اللہ عظیم اس کے ایک ایک حرف پر غور کیجیے لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے سوا کچھ چیزوں کو کچھ ہستیوں کو کچھ نظریات کو کچھ تصورات کو ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے زندگی تر کے کے بعد کیسے سانسوں میں ڈھالی جاتی ہے جب کوئی نسب العین نہیں رہتا تو پر سانس آ رہے ہیں ہیومن ویجیٹیبل ہے انسان نہیں حیوان ہے انسان نہیں ہے وہ زندگی بسر نہیں کر رہا زندگی اسے بسر کر رہی ہے آرزو کوئی کوئی آدرش کوئی نسم العین کوئی آئیڈیل یہ ہے اصل میں جو زندگی انسانی زندگی کے لئے لازم ہے تو ایک تصور کے حسن مبہم پر آخر کتنے لوگوں نے کمزم کے لیے جانے دی ہیں کتنے لوگوں نے شہنشاہ ہیرو کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کیا اپنے ہاتھ سے ہراکری کی ہے کتنے لوگوں نے وطن پر اپنے آپ کو نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں اپنے وطن کے اوپر ہی نثار ہو رہے ہیں اور بھارت ماتا کی جے ہو رہی ہے یہ سب کچھ ہوا ہے دنیا میں لوگوں نے جانے دیے ہیں تو ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے زندگی تر کے آرزو کے بعد کیسے سانسوں میں ڈھالی جاتی ہے یہ سانس ہے مارا جا رہا ہے انسانیت نہیں مامن اللہ سے میتخو مندون اللہ انداد انداز جمع ہے نند کی نند مد, مد مقابل یہ جو لفظ آپ عام طور پر جو خطبات جمعہ میں بھی سنتے ہوں گے لا لازد ولا الا مسل ولا مثال الہو ولا مسیل الح یہ گردان ہوتی ہے تو یہ کف بھی نہیں ہے اللہ کا مثل نہیں ہے مثال نہیں ہے مسیل نہیں ہے ضد نہیں ہے, ہے, ہے ندھ نہیں ہے تو ند ہے مدد مقابل اور یہی لفظ میں نے آپ کو سنایا تھا اس حدیث میں وارد ہوا ہے یہ حقیقت و اقسام شک پر جو ہماری گفتگویں تفصیل سے ہو چکی ہیں کہ ایک صحابی کی زبان سے ایک موقع پر نکل گیا ماشاء اللہ ما شیتا حضور کے سامنے جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں فوراً ٹوک دیا حضور نے اجالتنی للہ ندن کیا تو مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا مشیت صرف اللہ کی ہے میری مشیت وہ تو تابع ہے اللہ چاہے گا تو میری بات پوری ہوگی ان کا اللہ تحدیم نحمکتا اللہ کہ حدیم شاہ اے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے تو اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے تو میری مشیت کہاں رہی مما کشا اللہ شاہ اللہ تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے تو توحید کیا ہے کہ مشیت صرف اللہ کی اور یہاں چونکہ بریکٹ کر دیا تم نے مجھے اللہ کے ساتھ اجالتنی لاہ ن کیا تم نے مجھے اللہ کا بدے مقابل بنا دیا یہ ند کی جمع آ گئی انداز وامن سے کا کا جو ہر فایا ہے ارف جار محبت کرتے ہیں ان سے جیسے اللہ کی محبت کیا معنی اس کے اصل میں انسان کے اندر جو اس کی روح ہے جو اس کا مانوی جو اس کا وجود ہے جو اس کی اصل حقیقت ہے اس میں اصل جذبہ کس کا ہے اللہ کی محبت کا ہے یہ مصنوی مولوی, مولوی مانوی کا جو پہلا شعر ہے کہ بشنو از نئے جو حکایت میں کند مسجدائی ہا شکایت میں کنت یہ اس فلسفے کا سمجھیے الفابیٹ ہے الف باتا ہے روح انسانی میں اللہ نے اپنی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتا یہ ہے کہ بجائے اللہ کے آپ وہی محبت کسی اور جگہ جا کے چپکا دیتے ہیں اٹیچ کر دیتے ہیں ہے آپ کے اندر یہ محبت کا جذبہ کہ مجھے مجھ سے محبت کرو مجھے چاہو مجھ سے لو لگاؤ میری یاد میں کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے کبھی میرے خوف سے تمہاری دل جو ہے لرز جائے میری میرے اجر و ثواب کی آرزو تمہارے دلوں میں لے میرے رضا کے تم جویا بن جاؤ جو یوریدون وجہ ہو جو اللہ ہی کے روح انور کے طالب بن جاتے ہیں اصل میں تو اس روح کے اندر محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے یہ تو یوں سمجھیے پاور پیک جسے کہا جاتا ہے جس کے اندر انرجی پیکٹ ہو روح انسانی میں حب خدا بندی کوٹ, کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے ہوتا کیا اٹ از مسپلیسڈ اس کا مطلب کیا اس کو میں ایک اور مثال سے واضح کر دوں شریر بھوک لگی ہوئی ہے اب کھانے کے لیے اچھی غذا بھی ہے بہت عمدہ عمدہ کھانے بھی ہے تو یہ بات ہے ابھی میں نے آپ کو سورہ آراف کے الفاظ سنا ہے لیکن یہ بھوک کا جذبہ انسان میں اتنا شدید ہے کہ کسی وقت اگر اچھی غذا نہیں مل رہی ہے تو مردار بھی کھاتا آدمی جان بچانے کے لیے اجازت بھی ہے فمنستر باغ ان بلا آد انفلا اسم آنے محض جان بچانے کے لیے تو سور بھی کھا سکتے ہیں مردار بھی کھا سکتے ہیں تو کیوں مجبوری ہے یہ آپ کا تقاضا ہے جو آپ کو لازمل پورا کرنا ہے اسی طریقے سے محبت کا جذبہ انسان میں رکھا گیا کہ اللہ سے محبت کرو لیکن اگر اللہ تک آپ کے ذہن کی رسائی نہیں ہو سکی تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو تو پوجنا ہے کسی نہ کسی سے تو محبت کرنی ہے کسی نہ کسی کے فراق میں تو تڑپنا ہی ہے کسی نہ کسی سے تو لا لگانی ہی ہے یہ تو آپ یہ تو آپ کا انسٹنکٹ ہے وہ انسٹنکٹ ہے اینیمل انسٹنکٹ یہ آپ کا انسٹنگ ہے آپ کی ہوں کا انسٹنگ ہے جیسے آپ کی حیوانی جبلت میں بھوک ہے جیسے آپ کی حیوانی جبلت کے اندر آپ کا جنسی جذبہ ہے اسی طرح آپ کی روحانی جو جبلت ہے اس کے اندر ہے محبت لیکن یہ محبت اب ظاہر بات ہے کہ آدمی کس سے محبت کرے نگاہ جو ہے اونچی نہیں جا سکی گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں جب یہ الجھ کر رہ جاتی ہے تو اسی کو آدمی معبود بنا بیٹھتا ہے کہیں وطن معبود بن گیا ہے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جام اور ساکی نے بنا کی روی لطف لطف سدم اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے آج وطن کو وہاں لے آیا گیا ہے اور میں نے ایک مرتبہ یہ بیانات دیے تھے وہ آپ کو بھی یاد ہوں گے وطن کی بھی ایک نماز ہے یہ جو قومی ترانے پر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ وطن کی نماز پڑھتے ہیں آپ وطن کے کو جو آپ سلامی دیتے ہیں جھنڈے کو یہ وطن کے مذہب معبود وطن کی سلامی ہے در حقیقت ہر شے کے لیے ریچولس ہیں جیسے بدھ کو پوجنے کے لیے ریچول ہے جیسے اللہ کی عبادت کے لیے نماز ہے ایسے ہی معبود وطن کے لیے بھی ترانہ گایا جاتا ہے ہمد کا ترانہ ہی تو ہے یہ, یہ ترانے جو ہے ترانا ہے تو ہے وطن کے لیے اور یہ سلوٹ جو کرنا ہے اسے یہ کے لیے. قلوت عبادت کا حصہ ہے کھڑے ہونا تعظیمن کھڑے ہونا یہ عبادت ہے اور در حقیقت جب آپ ترارہ سنتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں تو یہ آپ وطن مذہب وطن کی نماز پڑھ رہے ہوتے لیکن ان چیزوں کا چونکہ شعور نہیں ہے یہ بات دوسری ہے کہ یہ تو ہمارے معمولات میں مغرب سے جو ریت پڑی ہوئی ہے وہ چلی آ رہی ہے اور اسی کے اوپر ہم بھی عمل کر رہے ہیں پتا نہیں کسی کو کہ یہ واقع کو شرک کر رہے ہیں ہم اور واقعتاً یہ بھی کوئی ایک دین ہے اور ایک مذہب ہے جس کی یہ رسومات ہیں جس کی یہ نماز ہے جس کی یہ حمد ہے یہ جو, جو آپ کا ترانہ ہے بہرحال یہ نوٹ کر لیجیے ومن النَّاسِ مَن مِن دون اللہ سے میب تخز و مندون اللہ انداد کا حب اللہ ولزین اور جو حقیقت مومن ہوتے ہیں وہ شدید ترین محبت میں ہوتے ہیں اللہ ان کے دل پر جو غلبہ ہے وہ محبت خدا بندی کا ہے ساری محبت اشد کہا ہے باقی سب کی نفی نہیں کی ہے یہ میں حقیقت شک میں بیان کر چکا ہوں نہ اطاعت کی نفی ہے غیر اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے اللہ کی اطاعت کے تابع لا طاعت علی مخلوق فی معصیت الخالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی جہاں پہ کہ اللہ کی معصیت خالق کی معصیت لازم آ رہی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر والدین کی بھی اطاعت کیجیے اپنے بزرگوں کی کیجیے اپنے اساتذہ کی کیجیے اپنے مرشدوں کی کیجیے علماء کی کیجیے حکام کی کیجیے جس کی چاہے کیجیے بیوی بی کی کیجیے بیوی بی شوہر کی کرے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر اندر جہاں کہیں کسی کا حکم آپ نے جہاں اللہ کے حکم کی نفی ہو رہی ہے مخالفت ہو رہی ہے معاسیت ہو رہی ہے مان لیا اب یہ شرک ہو گیا پھر احتیاط اب آپ ایک متا کا اللہ دوسرا وہ ہے جس کی آپ اطاعت کر رہے ہیں اللہ کی معصیت میں اس طرح محبت توحید کا تقانا کیا ہے محبوب حقیقی اللہ ہو سب سے اشد محبت اللہ کی ہو اس کے نیچے نیچے محبت والدین کریں اولاد سے اولاد کرے والدین سے بیوی کرے شوہر سے شوہر کرے بیوی سے آپ وطن سے بھی کریں حب الوطن من المان اپنے گھر کی زب... اپنے گھر سے بھی محبت کرے کوئی حرج نہیں ہے اپنے شہر سے محبت کرے اپنے اپنے وطن سے کریں اپنے قبیلے سے کریں کوئی حرج نہیں لیکن اشد محبت سب سے بالا محبت سب سے بلند محبت اللہ کی ہو ول والذین منو اشد حب بلّہ <لِلَّه> وہ لوگ کے جو ایمان والے ہیں وہ شدید ترین ہیں اللہ کی محبت میں اب گویا کے شرک کیا ہوا جہاں اللہ کے سوا کوئی مطلوب یا مقصود یا محبوب حقیقی ہو گیا یہ شرک ہے اب بتائیے یہ فارمولہ کہیں فیل ہوگا اب عدالہباد تک کے لیے جو بھی شرک ہوگا وہ اسی کتابے ہوگا یہاں تک کہ وہ جو ہم نے پڑھا تھا ریاکاری شرک ہے منسلح یورائی فقط اشرکا ہوا منتصد کا یورائی فقط اشرکا ومن منسامہ یورائی فقد اشرکا ومن جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شیر کیا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شیر کیا جس نے دکھاوے کے لیے سلقہ قیرار کیا شروع کیا کیوں اس لیے کہ وہاں مطلوب آپ کی اپنی نفس کی بڑائی ہے آپ تکبر کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی بڑائی کا سکہ جو ہے اپنی نیکی کا اپنی دینداری کا اپنے تقوا کا اپنے تدیون کا اپنے زوت کا لوگوں کے اوپر روک گانٹنا چاہتے ہیں مطلوب و مقصود وہاں اللہ نہیں ہے مطلوب و مقصود آپ کی اپنی ذات ہے وہی پسترین جو آدرش ہے جو سب سے نچلا اور گھٹیا جو سب سے نیچے رسم العین ہو سکتا ہے ریاکاری حقیقت اس لیول پر آ گئی یہ شرک ہے اور توحید کیا ہے لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا محبوب الا اللہ یہ ہے توحید باقی تمام اقسام توحید اور تمام اقسام میں شرک اس فارمولے کے تحت آ جائیں گے لافت مطلوب اگر مطلوب گھٹیا ہے طالب بھی گھٹیا ہو جائے گا مطلوب آلہ ہے طالب اعلی ہو جائے گا وہ جو اقبال نے کہا ہے منزل ماں کی بریاست. میرا مقصود میری منزل ذاتے کی بریا ہے اس سے کمتر پہ سودا نہ کرو بعض ایڈورٹیزمنٹس میں یہ الفاظ آتے ہیں نیور سیٹل فار لیس اپنا مقصود معین کرو یہ زندگی اللہ نے جو دی ہے اس کی بڑی سے بڑی قیمت لو گھٹیا چیزوں کے بس اپنے آپ کو بیچ رہے ہو کل و نفسی یگدو نے فرمایا ہر انسان صبح کرتا ہے فبا یون اور وہ سارا دن اپنے آپ کو بیچتا رہتا ہے اپنی جان بیچتا ہے محنت کر رہا ہے بھاگ دوڑ کر رہا ہے فمن بھی شام کو جب لوٹتا ہے تھکا ہارا اگر تو وہ محنت اور مشقت کی ہے اللہ کے احکام کے اندر اندر تو اپنے جان کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا دلا کر آیا ہے اور اگر اس میں حرام میں منہ مارا ہے اور غلط حرکتیں کی ہیں تو تھکا ہارا بھی ہے مشقت بھی کی ہے اور واپس آتے ہوئے جہنم کی عذاب کی گٹڑی باندھ کر اپنے سر پر لے کر آیا تو کیوں اپنا سودا نیور سیٹل فور لیس اللہ کے سوا کسی کو اپنا مطلوب نہ بناؤ اللہ کے سوا یہی تمہاری قیمت ہے اشرف المخلوقات ہو تو تم. تمہیں تو مسجود ملائک بنایا گیا ہے تم اپنے آپ کو ان حقیر چیزوں کے فروخت نہ کرو ان چیزوں کے عوض اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر رہن نہ رکھو بلکہ یہ کہ لا مطلوب اللہ لا مقصود لا محبوب اللہ یہ لا الہ اللہ کی یہ تین لیولز ہیں جو شاید میں نے اس وقت بھی بیان کیے ہوں عوام الناس کے لئے لا الا اللہ اگرچہ لفظ معبود میں بھی سب کچھ مثمر ہے لیکن عام تصور یہی ہے کہ عبادت سے مراد ہے نماز روزہ اللہ کے احکام کو مان لینا ٹھیک ہے یہ عوامی سطح پر یہ بھی ہو گیا تو بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے, بڑی بات ہے لیکن اس سے ذرا اب ہائر لیول آف کانشیسنیس پر یہی لا الہ الا اللہ اس صورت میں سامنے آتا ہے لا مقصود آ مطلوب الا اللہ لا محموب اللہ یہ ہے وہ توحید عملی آپ کا مقصود مطلوب اجنا رہ جائے سوائے اللہ ایک اس سے بلند تر لیول لیکن وہ فلسفیانہ ہے خالص بہت اونچا جو ذہنی سطح کا معاملہ ہے صرف وہ ہیں جو اسے کمپریہینڈ کر سکتے ہیں اس کا تصور لے سکتے ہیں اور یہ کہ ہزم کر سکتے ہیں ورنہ وہ ایسا نشہ ہے جو چڑھ جائے تو آدمی کو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے اور وہ ہے لاموجود الا اللہ یہ تیسری اور بلند ترین منزل ہے اسے توحید وجودی بھی کہتے ہیں وحادت الوجود بھی کہتے ہیں لیکن بہت خطرناک وادی ہے یہ اس پر تو پھر انشاءاللہ شاء تفصیل سے ہوگی جب ہم پہنچیں گے سورہ حدید پر وہاں تو آ کر مجھے بات کرنی ہی کرنی لیکن یہ کہ اس سے پہلے صرف نوٹ کر لیجیے کہ یہ بھی ایک سطح ہے اس وقت وہ ہمارے زیر بحث نہیں ہے لیکن یہ تین لیول ہیں آپ کو اپنے اکابر کے ہاں یہ ملیں گے تینوں لیولز لا محبود اللہ اور نمبر دو لا مقصود اللہ لا مطلوبہ اللہ لا محبوب الا اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ عاملی اعتبار سے بلند ترین مقام یہی ہے عمل یہ سے تو یہی ہے باقی تو اب ایک ذہنی بات ہے حقیقت فلسفہ موجودات یہ جو حقیقت وجود اس میں لا موجود اللہ یہ ایک شرح ہے اس کی بہرحال ہم نے دو نشستوں میں صرف ایک آیت ابھی مکمل کی ہے یا بامسل ان فستا میں اولا اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے توجہ سے سنو غور سے سنو ان الزین تدر امندمار یہ ہستینا جنہیں تم پکار رہے ہو دعائیں کر رہے ہو گڑ گڑا رہے ہو حاجت روائی کی فریادیں لے کر آئے ہو یہ تو ایک مکھی تک کی تخلیق پر قابر نہیں چاہے سب مل جل کر زور لگا لے تخلیق کیا کریں گی مکھی ان سے کوئی چھین کر لے جائے تو واپس لینے پر قابر نہیں باؤفت پا لے وہ مطلوب جس کا مطلوب اتنا گھٹیا ہے اتنا لاچار اتنا بے بس وہ تعلیم کیا ہوگا ذرا سوچو تو صحیح کس پستی میں اپنے آپ کو ڈالا ہے کہاں تم نے اپنے آپ کو کس کھائی میں گرایا ہے کس پستی کے اندر و تین ویتون متور سینین وحاد ال بلد امین نقد خلق ال انسان افیافن تقویم ثم مرد اسفل اساترین یہ تو تم اسفل سافرین میں پہنچ گئے کس کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لیا اب اسی کے اندر جیسا کہ میں نے ارض کیا بلند ترین فلسفہ موجود ہے آدرشوں کا فلسفہ نسم العین کا فلسفہ منزل ماں کی مریات یسداں ب کمندا ہمت مردانہ تمہاری کمند جو ہے اللہ کی ذات پر جائے اس کو یہ نہ سمجھے کوئی توہین کا انداز ہے یا سمجھے وہی تمثیل ہے کہ آپ کو جتنا اونچا چڑھنا ہے پہلے کمند پھینکنی ہوگی اونچی تو تم اپنی کمند اللہ پر ڈالو اللہ تک پہنچاؤ تاکہ اللہ تک تقرر اللہ اب جب تو اللہ کا قرب حاصل کرو گے تو ترفو ہوگا نا بلندی ہوگی تمہاری شخصیت تمہاری سیرت تمہارا کردار تمہاری جو اپنی شخصیت ہے اس کے اندر بلندی اور ترفو پیدا ہوتا چلا جائے گا اللہ تعالی ہمیں اس معنی میں توحید تک رسائی حاصل فرما دے عطا فرما دے اور اللہ تعالی ہمیں اس معنی میں توحید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ لی و لم العظیم و نفانی ویا کم بلآیا کے وزک